أتعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم سل وسلم عليه أما بعد فعود بالله السميل عليم من السيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن قرض فيهن الحج فلا غفة ولا فسوك ولا جدال في الحج وما دفعه من خير يعلم الله و تجب فن خی رزاد و تقونی الی الباب سعد افضا العدیم ربی شراشی صدری و یسرلی امری وحلسانی ابو قولی امین ابلالعالمی الحج وشر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں حج کا احرام معلوم مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے اور یہ پہلی سوال کے بعد شوال، سوال اور دل حج کے پہلا اسٹا یہ ہیں حج کے احرام کے دن اس سے پہلے اگر کوئی حج کا احرام باندھے تو وہ حج کا احرام نہیں ہوتا عمرے کا ہو سکتا ہے حج کا احرام انہیں دو مہینے اور آٹھ نو دس دن جو ہے ان کے درمیان باندھا جا سکتا فَمَن تو جو ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے تو جب آدمی احرام باندھ لے تو حج فرض ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ رک جاتا ہے یعنی اس کے لوازمات کے ذمہ ہیں اگر حکومت کی کسی پابندی کی وجہ سے رک جاتا ہے رستے میں کوئی بدمنی ہے وہاں پہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ویزا نہیں لگا گیا ہے ایئرپورٹ سے واپس آ گیا کوئی نکل آئی ہے یا کسی عورت نے آرام باندھ لیا ہے اور اس کا شور فوت ہو گیا اور اس کی عزت شروع ہو گیا ہے تو ظاہر اس میں وہ نہیں جا سکتی یا اسے شور نے تلاش دے دی ہے اور اس کی وہ عزت شروع ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی نہیں جا سکتی لہٰذا ان مجبوریوں کی حالت میں پھر اللہ نے کہا کہ وہاں کوئی حجی پہنچا دی جائے کسی آدمی کے ذریعے وہاں پر کوئی ڈمبا یا بکرا جو ہے وہ ہرم کی حدود کے اندر اس کا دم دلو دیا جائے اور اس میں سے کھایا کچھ نہ جائے وہ سب مسکینوں کو تقسیم کر دیا جائے برن فر فرا رفی ہنر جو اپنے اوپر ان مہینوں کے اندر حج فرض کر دے حیران باندھے فلا رف کا ولا خسوخا ولا جدار پل کوئی جنسی یا شہوانی گفتگو نہیں ہونی نہیں اپنی بیوی کی تو پابندی ہے گفتگو کی بھی پابندی ہے یعنی اپنی بیوی سے بھی وہ کوئی شہوانی گفتگو نہیں کرے گا کوئی جن سے گفتگو نہیں کرے گا ورا فشوک یہ فک پہ ہے کون سی بیماری یہ اتنی شدید بیماری ہے جسے ہم نے عام سمجھ لیا ہے کہ جی یہ تو معمولی زکام کی طرح کی کوئی خاص بات نہیں ہے بس زکام کی طرح کی کوئی بیماری اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب منافقین کو چارج شیٹ کرتا ہے تو کہتا ہے ان المنافقین منافقین الفاسقون منافق پاسف ہے نہیں کوئی بہت بڑی بیماری ہے فسک یہ کیا ہے یہ اثر میں آتی ہے تکوڑے کے مقابلے میں اگر آدمی میں تکڑا نہیں تو فسک ہے یعنی yani یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی یا ہے پیدا ہوں ان کے روپی آل جاتی یہ تو ہوتا کہ بجلی نے پکڑ لی اور گئے مر گئے یہ مرتا نہیں لگتا ہے اسے لیکن ایمان کو بچا لیتا ہے کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ متقی سے گناہ نہیں ہوتا اس کو متقی کہتے متقی وہ ہوتا ہے جسے گناہ کی چھوٹ لگتے ہے لیکن ترگت کا روپ وہ اس کو اٹیچ کر لیتا ہے جانچ لیتا ہے معلوم کر لیتا ہے اور پلٹ کرتا ہے اشرار نہیں کرتا اسی پہ ڈیرہ نہیں لگایا رہتا آپ دیکھیں صحت مند آدمی اس کو نہیں جسے کوئی بیماری نہ لگے ہم میں سے ہر آدمی الحمد جو بیٹھے صحت مند لیکن کیا بیمار نہیں ہوتے اس کے اس کا مطلب ہمارا انٹی باڈی سسٹم کام کر رہا ہے بیماری لگتی ہے ہم ریکور ہو جاتے ہیں ایڈز کے بیماری لگتی ہے پھر جاتی نہیں جس کے اندر اینٹی باڈی سسٹم ہوتا ہے ایسی بات ہے وہ بیمار نہیں ہوتا وہ بیمار ہوتا ہے ریکور ہو جاتا ہے مومیشن گنا ہوتا ہے اضافہ کرتا ہوں بہت زیادہ ہوتا ہوں اللہ فصح فر جنوب ان سے کوئی فوش کام ہو جائے اپنی جان سے ظلم کر بیٹھے اللہ یاد آ جاتا انہیں ہم سے تو بھائی کو نا سرد ہو گئے ہم سے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی فصل فرو ال جنوب فوراً استفار کرتے اپنے عمل پر سرار نہیں کرتے وہ کنٹینیو نہیں رکھتے پلٹ آتے ایڈز والے کی بیماری کنٹینیو رہتی ہے اسے زکام لگ گیا آپ کوئی دوا کو آرام نہیں دیتے نمونیا ہو گیا جرکان ہو گیا فلاں ہو گیا جو بیماری آتی ہے وہ پرمانٹ اقامہ لگوا کے آتی بندہ رہ لے جاتی ہے دخلوں والے آدمی کو گناہ چھوتا ہے لیکن ڈیرا نہیں لگاتا نہ یہ اس پر خیمہ لگا لیتا ہے لام یا پھر وام آپ یہ ہے تقوی فسوخ کیا فسوخ ایمان کا ایڈز ہے جو بھی گنا شروع یا پرمانٹ بیس پہ شروع متقی جو ہے اس سے گنا کر ہوتا ہے وہ گنا کا آپ ہی نہیں ہوتا اسے کوئی اوپڑی چیز لگتی ہے یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اسے کوئی اوپری چیز لگتی اس کیسیت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نیند نہیں آتی اسے گنا گا فاسٹک ایڈکٹ ہوتا ہے آدھی ہوتا ہے وہ گناہ یہ اس کی معمول کی کاروائی ہوتی گنا ہونا یہ اس کے لیے ناروبل جو نہ ہو تو اسے نیند نہیں آتی یہ کیفیت ہے تم گنا کے ایڈکٹ مت بنو اس لیے یہ نہیں بننا کہ گناہ نہ کرو جو احرام باندھے وہ گناہ نہ کریں تو ہوتا ہے بندہ ایک قدم پر کتنے گناہ کر ہم نماز میں ہوتے تو بھی گناہ ہو جاتے برماز خصوص نہیں ہونا چاہیے تم گناہ کے ایڈکٹ نہ ہو ہاتھی نہ ہو بلکہ تم پلٹ کے آو واپس آؤ جیسے صحت مند آدمی جس کے بدن کا اینٹی باڈی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، چھیک ہو کے ٹھیک ہو جائے دو چار دن بخار ہوا دو چار دن زکام ہوا, دن ہوا سال فوک اتنی سخت بیماری ہے کہ اللہ نے گر گناہ کیونکہ نہ ہو سات سے کون انہیں ایڈز ہو گئی ہے ایمان ان کے ایمان کو ایڈز کی بیماری لاحق ہو گئی پورا تو سارے ہوتے ہیں فاسٹک ہونا اور بات اس کا مطلب ہے کہ یہ گنافا آتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے جو مسلسل داری جو ہے وہ موڑتا ہے علماء لما کیا کہتے کہتے ہیں سے اس کے پیچھے جماعت کی نماز نہیں ہوتی ایمام نہیں بنایا جا سکتا میں جب اس کی اپنی اکیلے کی نماز ہو جاتی ہے تو امانت کرا تو کیوں نہیں کہتے ہیں وہ اکیلے کا فیل ہے اب آپ نے دو چار سو پانچ ہزار آدمیوں نے دس ہزار نے مل کر ایک آدمی کے فسوق پر اتحاد کر لیا اتفاق کر لیا اکیلی حیثیت میں تو وہ گناگار ہو سکتا لیکن جب سب آدمیوں نے اس کے اتلا ہے کو تو اس کے فسوق پر آپ نے مور لگا دی کہ امامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ فاسق بھی ہونا چاہیے یہی تھا یہ وہ بیماری ہے جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے یہ وہ بیماری ہے نماز میں کھڑے تو یہ آپ کے ساتھ ہے فسوخر ہوگا تو خارش لگی ہوئی ہے بس قربانی دینی ہے اور فوراً گرافر ہو سکتا ہے بہت سے بہر پہ رہے سے ستارے پہ کا کیا مطلب ہے نافرمانی فرمانی نہ نا ہو کس کی اللہ کی اور رسول دونوں خنزیر اللہ نے حرام کیا کتا محمد مصطفیٰ نے حرام کیا سل قرآن آرام حرام کوئی نہیں خنزیر حرام وہ جانور جس پر آپ اللہ کا نام لیں زندہ بھی ویسے تو مردار بھی آرام ہے جس کو گلا گھونٹ کے مارا گیا وہ بھی آرام ہے لیکن ایسا جانور کے جو ہو اور اس پر تم اللہ کا نام بھی لے لو بسم اللہ اللہ ابل بھی کہہ لو تو وہ پاک نہ ہو وہ حلال نہ ہو اللہ نے ایک جانور کا ذکر کی ہے خنجیب. کتا کس نے آرام کیا ہے گدھا کس نے آرام کیا خیبر کے دن گدھا آرام ہوا تو کس نے کیا محمد مصطفیٰ نے کتنی دہائی ہے کہ ایک آدمی سونے کی موجود پہن کر سونے کا لاکٹ پہن کر میں کھڑا ہے پہلی صاف میں اس کا مطلب ہے کہ وہ گنا کا آدھی ہےزیم یہ کوئی بڑی بات نہیں اور وہ ایسے ہی جاست کتے کا گوشت کھا کر کھڑا ہے سونا حضور نے حرام کیا اور حضور یہ حرام و حلال خود نہیں کر اللہ کے ساتھ رابطہ ہے سب سے زیادہ جو رابطہ حضور کا بالکل ہاٹ لائن پہ رہے مسلسل وہ حج کے دوران ہے حج کے دوران حج کے دوران مسلسل اللہ رسول لائن بزی ہے جی. خزو منی من مجھ سے اپنے حج کے احکان عرفات میں دو وہی آ رہی ہے مزدلفہ میں دبئی آ رہی ہے مشرق حرام میں دو وہی آ رہی ہے مینار میں تو وہی آ رہی ہے زیارت ہو رہا ہے تو وہی آ رہے حضور اپنی طرف سے کچھ وَمَا هُوَا هُوَا إِلَّا ما یم سے ماں آتا رسول حضور رسول جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے نہ ہو فَنتَهُ. جس سے تمہیں روکتے روک گا جمن تو قرآن سے تعابت کرو حضور سے یہ حورا جاتا تھا قرآن سے ثابت کرو اس نے کہ قرآن کی سند خود محمد مصطفیٰ مستفیٰ ہے سلام قرآن کی سند کون ہے کسی نے سنا کے سے قرآن خود مست محمد کی سرد کا صلی اللہ علیہ وسلم اسی منہ سے قرآن نکلا اسی سے وہ بات نکلی ہے تو مجھ سے کہتے اور قرآن سند ہے حضور کی حضور شر ہے قرآن کی اور قرآن کا محمد کی سچائی کا سنچیتا طالب المسدو وہ کہتا ہے میں ہوتی رسول اللہ نے جنرل پاور آف دی ہے اپنے رسول کو بکالا جس نے رسول کی تعداد کی اس نے اللہ کہتا وہاں ارس <بِرْرَسُولِن> اللہ میں رسول ہم رسول اس لیے بیچتے ہیں کہ اللہ کے دیہات پر اللہ کی پروپسی پر یہ بات یہ حد تقوا اور فسوک متقی آدمی سے گنا ہوتا ہے حج کے دوران بھی ہو جاتا ہے لیکن مستقبال کرتا ہے فارسی طور میں اس کو بڑی اہمیت نہیں دیتا اس لیے کہ گناہ اس کے خوراک بن گیا وہ آدمی ہو گیا یہ نا یہ جتنے بھی میں سکھائے جاتے ہیں نماز ہے روزہ ہے ان کے وضو کے فرائض ہیں غسل کے فرائض ہیں ہے یہ کیوں سکھائے جاتے کہ ہم اللہ کی اطاط کے ڈکٹ ہم اللہ کی اطاط کے عاطف ہیں نہ کہ اس کے حکم توڑنے کے عطیب جن میں پانچ نوازیں آگے آپ کسی کے یہاں حاضر ہوتے کسی کے اتھارٹی کو مانتے اس نے جو شرائط بتائی ہیں ان کے مطابق عمل کرتے تو ایمان تازہ ہوگا عادت ہو گئی تو یہ اس لیے مسجد میں نہیں پریکٹس کروائی جاتی عادت کی کہ مسجد کی سیڑھیاں اتر کے تم اس عادت کو بھول جاؤ بلکہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس کو لے کر اللہ کی اس کو لے کر رسول کی اس طاقت داری کو لے کر فیلڈ میں جاؤ اور وہاں بھی اسی طرح دکان پہ گئے تو آپ اسی طرح کامے دار جس طرح بھی مسجد کے اندر تھے اور اللہ اس کے رسول کے حکم پورے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں ہی منڈا وہاں جا کے بےمان ڈنڈی مارنے شروع کر اور یہ نہیں کہ نماز میرا فرض ہے چوری میرا پیشہ ہے تمہارا پیشہ بھی مسلمان ہونا چاہیے جس طرح تمہاری نماز مسلمان ہے تم ڈاکٹر ہو تو ایماندار ڈاکٹر اکاؤنٹینٹ ہو تو ایماندار اکاؤنٹینٹ تو یہ اس کی استابے داری کی ہائیسٹ پوٹینسٹی جو ہے وہ حج ہے ایماندار کا اسٹیوج جو ہے جس کے بعد اور کوئی دوا اثر نہیں کرتی وہ حج اگر وہ لینے کے بعد بھی بندہ ٹھیک نہیں نہ ہوا تو پھر لا علاج نماز مینٹیننس کرتی رہتی ہے روزہ مینٹیننس کرتا رہتا بننے کا جب چھوٹی پروٹینسٹی سے نہ آرام آئے بیماری کا تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ہائیسٹ پروٹینس حاج جو ہے اگر یہ لینے کے بعد ہر میں نے تاخیداری نہیں سیکھی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آدمی جب پلٹ کے آئے گا تو معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک لاحلاج ہے لا دال دا. کے اندر ایک دانا ہوتا ہے جسے کڑکو کہتے ہیں اس پہ کسی بھی کیا کہتے ہیں کسی بھی کنویں کے پانی میں اسے ڈال کے وہ کبھی نہیں گلے گا پٹرول ہو گیا نا وہ صاحب پر پٹرول ہو گئے اب نہ کوئی درس ان پر اثر کرے گا نہ کوئی حدیث ان پر اثر کرے گی نہ کوئی وار ان پر اثر کرے گا اس لیے کہ وہ اپنے زمزم پی کے آئے آرام کوئی نہیں آیا وہ اللہ کی دیواروں کو چھو چھو کے آئے آرام کوئی نہیں آیا وہ وہاں سے ہو کے آئے جہاں قابلداری میں ابراہیم نے اسرائیل کو لٹا لیا تھا کرنے کے لیے یہ تابے دار بن کے نہیں آیا اب اسے تابے دار کون کرے لہذا جب وہ پلٹ کرائے گا دو بھی وہاں لوٹ جاؤ گے یہ ابراہیم کی دعا ہے برکت ہو اراف تاخیداری فرمامداری لے کر آؤ گے تو وہ زیادہ ہو کر آئے گی ولزی نہ دادا زار خدا اور کو فجور لے کر گے تو وہ بھی بڑا ہوا ہو جو چیز لے کر جاؤ گے وہ بڑھا کر لاؤ گے وہاں کا یہ نافرمانی والی آکت یہیں چھوڑ کے فس کو فجور یہیں چھوڑ کر میں نے تعلیم کیا تھا کہ یہ اللہ کی سنت ہر انسان کے اندر اللہ نے ورب سے وہاں کرا تو ہر ہمارا وہ ہر انسان کے اندر اللہ نے فجور اور تقوی دونوں چیزیں رکھی وہ فراؤن کے اندر بھی تھی ابھی جاہل کے اندر بھی تھی چھ سو حضور نے دوار کی تھی وہ معمولی شخصیت نہیں تھا جائل ابھی جاہل عبداللہ ابھی تو بھائی نہیں تھا وہ اپنے مشن کے باہر گھومنے آدمی تھا جس طرح اس دی کچھ اگر مسلمان ہو جاتا تو اسی طرح جان دی ہے جان دی ہے اپنے مشن کی خاطر ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے سنت اللہ کی یہ ہے کہ جو چیز تم زیادہ استعمال کرو گے وہ زیادہ ہوگی میں نے مثال دی تھی پچھلے جمعے میں بھی کنواں ہے اس کی فطرت ہے کہ اپنی سٹا کو برقرار رکھتا اس کا پانی ابل کر باہر نہیں آتا آپ پانی نکالتے رہیں گے تو وہ ستا برقرار رکھے گا نیا پانی آتا رہے گا نئے سورسز کھلتے رہیں گے نئی سیریں کھلتی رہیں گی پانی صحت مند رہے گا لیکن تالا آ رہا ہے نا آپ اس پر چڑھ نہیں کریں گے اس کنویں کو اس کا پانی نہیں نکلے گا تو وہ پانی اپنی سٹا پر رہے گا نیا پانی نہیں آئے گا اس کے اندر بیکٹیریا پڑتے رہیں گے اس کنویں کے وہ مذر پانی ہو جو اپنی اپنی گمرائی اپنی دلالت کے اس گلبڑے کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے تو اس کی سیریں کھلتی جاتی ہیں اس کے سورسز بڑھتے چلے جاتے ہیں دردڑا کھولتا چلا جاتا ہے اس لیے استعمال اس رائز اس کو کر رہا ہے نا وہ اگر ہدایت کا استعمال کرتا رہا ہے اسی طرح ہدایت کے سورسز کھلتے ہدایت کے رستے ملتے ہدایت کی سیریں کھل عدایت زیادہ آتی اس پر رہے ہیں تو جو چیز آپ زیادہ استعمال کریں گے وہ آپ کی زیادہ ہو کے آئے کو سوک گناہ کی آدت چھوڑ کے جاؤ آدت نہیں ہونی چاہیے اس لیے آج میں کیا کروائے آج میں آپ کہتے جب مغرب کی آزار ہوتی ہے آفات کے اندر تو کہا گیا کہ نماز نہیں پڑھنی نکل جاؤ جس نے پڑھی دیا اس کی ہوئی نہیں ہے نماز اور وہ گلاگار ہو گیا اس لیے کیا مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پڑھنے کی عادت ہے ثابت یہ کیا گیا کہ مومن عادت کا بھی غلام نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے حکم کا غلام ہوتا ہے اگر اللہ نے مغرب کی نماز رات کو دو بجے بھی رکھی ہوتی تو یہ دو بجے بھی اس کے پر یہ ثابت کیا بنائے مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنی عادتوں کا غلام نہیں فا کا غلام کہا نکلو رات کو آپ اس گرفا میں پہنچے دو بجے تین بجے چار بجے پہنچے آپ آپ نے ادار بغرت کی نماز پڑھی اور ادار عشاء کی نماز پڑھی ادای کردار کوئی نہیں عادت ڈالی جا رہی نمازیں افضل دا چلا کی لیکن کہا کہ قیام منا کے اندر کرو سات یہ ہوا کہ کوئی جگہ بھی اہم نہیں ہے کوئی جگہ بھی افضل نہیں افضل کیا ہے اللہ کا حکم افضل پہلے کہا پیدل المقدس کی طرف منہ کرو مسلمان اس طرف منہ کرتے رہے پھر کہا اس طرف کر لو انہوں نے اس طرف کر لیا انہوں نے کہا نا کہ ہے ور ادراک سے میرا مسجود اے ور حد کترار سے میرا مسجود قبلے کو ہے نظر کبلا گار کرتے آپ یہاں گئے ایک طرف منہ کرتے آپ سمجھتے اللہ وہاں ہے وہاں جا کے آپ نے دیکھا نہیں وہ جو شمال والا اس جنوب کو منہ کیا ہوا جو جنوب والا اس نے شمال کو منہ کیا ہوا مشرق والے نے مغرب کی طرف منہ کیا ہوا مغرب والے نے مشرق کی طرح منہ کیا رب کی طرح مشرق میں ہے نا مغرب میں نہ شمال میں ہے نا جنوب میں اندر وہ چلا گیا وہ دو نفل اس دیوار کی طرف منہ کر کے پڑتا ہے دو نفل اس دیوار کی طرف منہ کر کے پڑتا ہے دو نفل اس دیوار کی طرف منہ کر کے پڑتا ہے دو نفل اس دیوار کی طرف منہ کر کے پڑتا ہے صحابت اس نے کیا کیا میرا رب یہی ثابت۔ مشرق میں بھی ہے گورنر میں بھی ہے چمار میں بھی ہے جنوب میں بھی ہے یہ تو ایک نشانی اس نے لائک لگائی ہے یک جہتی پیدا کرنے کے لیے امت کے مسلمانوں کے اندر کہ اس گولے کے جہاں نہیں دی تم رہتے پبند ہو اپنا منہ اس کی طرف گاڑو تمہارے اندر یقین یہ لوگ ایک نے منہ ادھر کیا اور دوسرے نے ادھر کیا یک رنگی ہو یکسوکھ عادت نہ ہو تمہیں گناہ کرنے گنا ہو جانا گنا کرنا زمین و آسمان کا فرق گنا کرنا گنا ہو جانا ایکسیڈینٹ ہو جانا اور ایکسیڈینٹ کرنا کسی کو گاڑی لگ جانا اور کسی پر گاڑی چڑھا دینا یہ مرد ہے یہ کتر ہے لائف جب دیتا رہو اس کا مطلب یہ گارنٹی نہیں ہوتی کس بندے سے کبھی بھی نہیں ہو بلکہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی نہیں ایسا سوال ہو گلما پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس سے گناہ نہیں ہو گناہ ہو جانا اور بات لیکن مومن گنا کا ڈیرا نہیں لگاتا وہ آج بھی نہیں ہوتا اسے اوپر اوپر لگتا ہے یہ کیا ہو گیا مجھے وہ پتا چلتا سکون اسے رب کے ساتھ مل کے ہوتا ہے طوفان کر کے جیسے آپ کے اندر پیٹ کے اندر کوئی ایسی چیز چلی جائے جس سے آپ کا میڈا واقف نہ ہو جس کا ہی نہ ہو آپ کا میدا تو کیا کرتے آپ اس میں نے طوفان مچایا ہوا ہوتا ہے آ کر آپ کیا کرتے ہیں اگر کہہ نہ بھی ہو تو آپ انگلی دے کے کر کے بعد بتاتے جان چھوٹی آپ مجھے بھون ہے مومن کا میڈا گنا ہی نہیں ہوتا ہو جاتا ہے لیکن اس نے اسی لازی ہوئی ہوتی ہے اس کو دور کرتے اچھے سے لگتا رکھنا کہ باہر تو میرے سر پر مار لگا اور کسی وقت میں دکھ پڑے وہ روتا ہے وہ دھوتا ہے وہ دوڑتا ہے اس گنا کو دھو کے وہ پھر سے سکون جتا ہے اللہ آپ نے خرید لائے تکناہ نٹ کو دل کو اللہ کی یاد سے آتا ہے اس ترفار کر کے اللہ سے جڑ کے اللہ سے رابطہ بہار کر جیسے ہمارا فون کٹ جائے تو کیا ہوا دو دن کٹا رہنا چاہ رہا آدھی ہو گئے نا ہم فون کے تسلی نہیں ہوتی اسی وقت اچھا کٹ جائے اسی وقت شوز پہنے کے نا پہلے جمع کروایا تھا اور لائن, سے لائن ہو رہی ہے مومن کی لائن جب کٹ جاتی ہے تو اپنا تفریح پڑ جاتی ہے بل جی نہ تو ساری ساری رات جتنا آج کا وہاں لائن میں لگے رہتا نا کو اس دونوں کو تین تاریخ کو سب کے تک جاتے ہیں جنہوں نے نہیں کی, پیمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے ڈیفالٹر تو سارے گھر کرتے ہیں تین تاریخ کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہ ساری رات رابط کے سامنے کھڑا رہتا ہے میرا بحال ہو جائے گا ولہ ابھی تب کے یہ عادت ہونی چاہیے آگے چل کے ذکر آئے گا وڑا جی ڈال جدال بھی نہیں ہونا چاہیے قتال کے فیل پر ہے باب مفا ہے مقاتلہ آجادہ جہاد قتال اس میں دو طرفہ فیل پایا جاتا ہے قتل یک طرفہ ہے کوئی بھی آدمی جا رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں کس نے اسے شوٹ کر دیا یہ ہو گیا قتل قتال دو طرفہ وہ بھی بندوق لیا یہ بھی بندوک لئے بیٹھا یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کا داؤ چل گئے یہ قتال ہے جوہد یک طرف ہے جہاد دو طرف ہے کشمکش کشاک وہ درسا کھچتا وہ درخت یہ ہے کشم کش کشا کش خسو دریا ادنی کو سر پلج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے پورا زمانہ رسہ ادھر کھینچ رہا کہ مستفا کڑے ہیں وہ صفا پر اور اپنی طرف پر آج ہم ڈیڑھ ارب ہیں اور حالت یہ ہے سارے اللہ کو ماننے والے اس کے رسول کو ماننے والے جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کا نظام قائم کرنے کے لیے کتنے لوگ دستوں بازو بننے کے لیے تیار ہیں لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہیں ہمارے لیکن جب اس پوری کہنا کندر ایک بندہ کوئی سفا پر کھڑا تھا کیا حالت ہو کتنی محنت کرنی پڑی ہو؟ صلی اللہ ہوتا اور یہ بھی کیا کیفیت رہی ہے جیسے ہمارے کہ اس طرف سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے دائیں طرح سارے حافظ ہو گئے اور بائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے تھے سارے عالم ہو گئے یہ بھی نہیں ہوا کہ حضور نے دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے جو حافظ ہو گئے اور بائیں طرف کیا تو سارے عالم ہو گئے ایک ایک بندہ چن چن کی امت کے ساتھ جوڑا ہے. ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹا کے دعوت دی دعوتیں کر کے گھر میں لوگوں کو دعوت دی جن کے لیے روتے رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں تو یہ جہاد وہ اپنی طرف کوشش کریں یہ جدل ہے یکطرفہ پھر جی ہے دو طرفہ پھیل منع کس سے کیا گیا جی دال مثلا کوئی تم سے جھگڑ رہا ہے جب تم ہی نہیں جھگڑو گے تو جھگڑا ختم ہو گیا اینڈ ہو گیا نا اس کا اس نے تمہیں گالی دے دی آپ نے پلٹ کے نہیں دی بات ختم ہو گئی تم نے پلٹ کے دے دی تو جدار ہو گیا اور یہ منع ہے ہر بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے کسی نے ماں کی گالی دی یا بہن کی گالی دی یا کوئی بھی گالی دی یا تھفڑ مار دیا میں نے پلٹ کر ری ریٹ نہیں کرنا اس لیے کہ میں تو مر گیا ہوا ہوں نا مرے ہوئے گالی دو تو مردہ اس کے گلے پر جاتے نہیں تو یہ جو تھی کمن پہنا ہے تجھے پتا نہیں کیوں پہنا مر گئے ہاتھ میں کھڑے ہو تو حشر کو یاد کرو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہوگی جو تجلی ہوگی اللہ کے برکات کی اور اللہ کی رحمت کی اور اللہ کے دور کی جو کنسنٹریشن ہوگی جو کرسی ہوگی جو ہر لگا ہوگا وہ میدان عرفات میں لگا وہ ناپ ہے اس پوری زمین تو تم وہاں کھڑے ہو میدان حشر ہے رب کرسی پر کھڑا ہے دالت لگی ہوئی ہے اور تو لوگوں کو مکے مار رہا ہے کیا خیال ہے مکے مارنے والے کو وہ جنت میں بھیج دے گا کیوں کسی کے دان پر وہاں جنت میں وہ تو پہلے گارنٹی دیتا ہے کہ لاخونا لائ وہاں کوئی جھگڑا لڑائی فساد نہیں ہوگا کوئی آپس میں کینا نہیں ہوگا تو تو تینا رکھ کے وہاں اس کی کرسی کے سامنے کھڑا ہے کینے دھونے کے لیے اس نے دوسرا سیکشن رکھا ہوا ہے وہ کھولتا ہوا پانی اور وہ بیٹھتی ہوئی آگ وہاں پہ اسے بھیجا جاتا ہے صفائی کرنے کے جنت میں تو اسی کو بھیجا جاتا ہے جس کے اندر یہ لڑائی جھگڑے کی خصیت نہ رہے تو ت نے کفن پہنا ہوا ہے رب کے سامنے تیرا حشر ہوا ہوا ہے حساب کتاب دے رہا ہے اپنی زور دھو جو پچھلے موکے مارے ہوئے وہ معاف کروا تو اور مار رہے وہ تو حشر ہے ہر آدمی جہاں قیامت کے دن جس طرح نفسی نفسی ہوگی نسب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کی کیا کیفیت فرماتے ہیں آپ کھڑے رو رہے ہیں دھو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں تھک جاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنا تو ہم کب سے رک جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے بس آج کا دن آج معاف کروانا ہے اور حضور نے فرمایا کہ میدان ارفا کے دن سے نوزل حج بڑھ کر اللہ تعالی نے کبھی کوئی دن ایسا نہیں رکھا جس میں بندوں کی مفرت اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ وقوف ارفات ہے تو وہاں کریں اور جھگڑے کر رہے پانی کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے مکہ دھکی ہو رہی چند لمحوں کا تو مہمان ہے میدان عرفات کے اندر تو تو کسی پودے کے نیچے بھی گزارا کر سکتا ہے خیرے کے اندر جگہ پر جوڑوں پراٹھے کھیلے جا رہے ہیں ٹائم نہیں گزرا میدان عرفات میں ڈائجیسٹ تھا ڈائجیسٹ پر بعض لوگ پیپر کاٹر بھی لے جاتے ہیں گانے بھی سنتے گانوں کی آواز بھی میدان ارفات میں لیکن یہ عام طور پر کون کرتا ہوئی جن کا سو ڈیڑھ سو لگتا ہے آج ہو جاتا ہے سعودیا والے وہ جو ہمارے یہاں کہتے نا کہ سعودیا کے آدھی اور اکتر کے غازی بالکل دونوں کے یہ وہ لوگ ہیں جو آج خراب کرتے ہیں جنہیں قدر نہیں ہے وہ کہاں کھڑے کیوں کھڑے واپس جا کے انہوں نے لسٹ دینی ہے میں اتنے آج کر کے آیا ہوں جی نہیں ہونا چاہیے تم نے پلک کر ری ایکٹ نہیں ہونا کرنا یہ طے کر کے جاؤ طے کرو کہ مجھے کوئی دھکا مارے کوئی زیادتی کرے میں کوئی افسر نہیں ہوں افسری ساری میری طائف میں رہ گئی ذو الحلیفہ پر رہ گئی میں افسر نہیں ہوں میں تو غلام ہوں یہ افسریاں ساری یہاں چھوڑ کے جایا گا اسی لیے تمہارے کپڑے اتروائے جاتے ہیں کہ یہ کپڑے بھی تعصب کا اظہار کرتے ہیں یہ ٹریٹوریل آئیڈینٹی کندورے والے کا کلورا اتروا دیا شلوار امید والے کی شلوار امید اتار دی اور پینشن والے کی پینشن اتار دو درباری دو چادرے پہلو تم سب مردے ہو کلچرل ہوموجینیٹی ایک ہی لباس ہے سب ایک یک رنگی ہے یہ تم ایک ہی کے غلام ہو ایک ہیت ہو انہا امتا وانا تم سب ہی امت کو میں تمہارا رب ہوں تم سارے میری غلامی سال دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ وی دال اپلحج جی دال نہیں ہونا چاہیے اسی سے جب آدمی حج کے لیے جاتا تو حقوق العباد حقوق العباد معاف کروا کے جانے چاہیے جس جس کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کا کوئی حق مارا ہے یہاں پیمنٹ کر کے جاؤ اس لیے کہ اگر حقوق اللہ وہاں سے معاف بھی ہو گئے تو یہ وہ حقوق ہیں جو شہید کو بھی معاف نہیں شہید کا خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گنا معاف کر دیتا ہے اور مرنے سے پہلے جنت میں اس کا گھر اس کو دکھا دیا جاتا ہے یہ اس کا اعزاز ہے اور اس کی جان حضور نے فرمایا نکلتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح تم میں سے کسی کو کوئی چیمٹی کاٹ لیکن حقوق العباد اس کو بھی حقوق العباد پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگ کے جاؤ تمہاری ہے یا ان کی ہے لیکن عدالت سے باہر راضی کر کے جب آپ ادال سے باہر معاملہ چکاتے ہیں تو کیا آپ کی غلطی ہو یا اس کی غلطی ہو فیصلہ جب عدالت کے باہر آپ کرتے تو سلاح اسی کا نام ہے میری ہے یا, یا تیری بھائی سلا کر تیری ہاں تو میں نے تجھے معاف کیا اور میری ہاتھ تو تجھے معاف کر دے لیکن بعض لوگ ایسے بھی آج پہ چلے جاتے ہیں پڑوسیوں کو پتا ہی صاحب آج پہ چلیں گے یہ کیا ہے پڑوسی کا گناہ پڑوسی معاف کرے گا اللہ معاف نہیں چلے گا. وما کا فالو منشی نہیں یہ علم اور بلائی میں سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے ڈنڈوا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے حقل امکان اجتناب کرو تم جو بھی بلائی جہاں بھی کر رہے ہو مثلا کسی نے تمہارے ساتھ جاتی کی وہاں پر پانی کے لیے لانے لگتی ہیں دھکم میل ہوتی ہے جس طرح یہاں باہر آ کے کوئی دور روپے کی مٹھیائی رکھ دینا تو پوری مسجد دور پڑتی ہے مکہ دھکی شروع ہو جاتی ہے کبھی مٹھائی کھائی نہیں اسی طرح وہاں وہ مفت کا پانی تقسیم کرنے والی گاڑیاں آتی ہیں شاہ کی طرف سے توحفہ ہوتا ہے وہ آدمیوں کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے جناب اس کے پیچھے لائن لگے کیوں وہ ٹھنڈا پانی ہے بس باقی گرم پانی تو پانی ہے اویلیبل ہے لیکن وہ ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے چھالیوں میں ہوتا ہے اور ہمیں آتا تھا مفت کا کھانے کی تو لانے لگے گے وہاں اس میں مارا ماری ہوگی تو اگر تو نے صبر کر لیا ہے کس لیے اللہ کے کہ چلو اس نے زیادتی کر دی کوئی بات مجھے اللہ نے توفیق دی میں صبر کر تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتا نہیں ہے سینڈ نوٹ کر لیا کہ نے اس کی خاطر جذبات کی قربانی دی ہے گندم تم بھی کھاتا ہے گرمی تیرے بھی اندر لیکن نے اس گرمی پر رب کے تکوے کو حاوی کر دیا نہیں رقت نہیں کرنا ہے اللہ نے منع کیا اللہ نے کہا ولاج دال فی کی رسی ٹوٹی ہوئی ہے بھائی تیری رسی بنی ہوئی تیرا رابطہ بحال ہے تو کمانڈ سے جڑا ہوا ہے لہذا تو نے دیا اللہ کو پتا چل گیا جگہ کا مسئلہ ہے وہ کہا رہا نہیں میں نے ٹری لینی ہے تو کھسک کے خیمے کے باہر آ گیا اللہ جس طرح آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ زور زبردستی نہیں کرتا کوئی اٹھا کر اسے جلا دے تو جلا دے کوئی اٹھا کے سے فریزر کے اندر رکھتے تو آسٹریلیا کی مرغی کی طرح آنند کی مرغی کی طرح وہ بےچارا وہاں لگ جاتا کوئی چاہے تو گسل کر کے دفنا دے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی بھائی تو جگہ لے دے اللہ مجھے تو اپنے یہاں جگہ دے وہ فراؤن کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا تھا نا رب ابن نے لی بہتر فرجن اللہ مجھے یہ فراہون کے مال کاٹ کھانے کو توڑتے ہیں مجھے اپنے یہاں جنت میں گھر بنا دیتے اللہ مجھے مجھے پوری جگہ چھوڑی اللہ نے معلوم کر دیا میری خاطر قربانی دے رہے ہیں وہ خیر بلائی میں سے جو کچھ بھی تم کرو گے یا عالم اللہ اللہ اسے جانتا اس کے لیے فیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی اے, اے کی سلپ بنا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائری میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اتنے لوگوں کو معاف کیا اور میں نے اتنی باتوں پر صبر کیا نہیں وہ لگے ہوئے بغیر تنخواہ کے لکھنے والے اللہ لے آئے گا تہذب اور زیادہ راہ لے کر چلو یہ توقع کے خلاف نہیں یمن میں سے ایک جماعت نکلا کرتی تھی وہ لوگ حج کے لیے کچھ بھی نہیں لیا کرتے تھے ہم کہ مہمان ہیں تو رب کھلائے گا اب رستے میں جو بستی بھی پڑتی وہ چلے جاتے بھوک تو لگی ہوئی ہے لہذا وہ کہے جی وہ مارے گئے جی ہم حاجی ہیں جی وہ مکے کو جا رہے ہیں جی ہم رحمان کے ضیوف ہیں جی مہربانی کرے ہمیں کو پانی پلا دیں کیا ہو؟ یہ رحمان پہ توکل کر کے آپ نے اس کی بیزتی کر دی ہے عزت بھائی کوئی آدمی میرا مہمان آئے کسی کا دروازہ کرکٹا کٹ کے کہے میں کاری صاحب کا مہمان ہوں مجھے پانی پلا دیں تو کیا ہو میری بیزتی ہوگی نا کہ مہمان ان کا پانی ہمارے گھر سے مانگ رہے ہیں بجا بجا کے کہتے ہو؟ میں حاجی ہوں جی یہ مصیبت ہے جی وہ میں ساتھ کچھ نہیں لے کے آیا تجا یہ توکل کے خلاف نہیں زیادہ راہ لے کر چلو راہ پر کرو ضروری نہیں کہ وہ زیادہ راہ تمہارے لیے کافی ہو جائے تمہارا ساتھ دے دے تو رب پر دے یہ تمہارے لیے کافی نہیں وا تضا راہ لے کر چلو لیکن فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ تکواہ ساتھ لے کر جانے والی بہترین چیز تقویٰ ہے یعنی زیادہ راہ صرف حصہ نہیں ہے مادی نہیں کہ آپ نے ریال بھی کرنسی کروا لی ہے آج کا ڈرافٹ بھی بنوا لیا آپ نے ویزا بھی لگوا لیا یہ تو ہو گئے نا زیادہ راہ حصہ مٹی مادی روحانی بھی زیادہ راہ ہے اور وہ ہے اللہ کا تکوا ساتھ لے کر جانے والی بہترین چیز کہاں ساتھ لے کر جانے والی آج پر نہیں گھر سے تو جب قدم باہر نکالے بازار جا رہا ہے تو اس وقت یہ دیکھتے اتنے دیر میں فلان چیز لینی ہے اندر دیکھ دل میں تکوا بھی ہے کہ کوئی نہیں بازار بھی جا رہا ہے تو سب سے بہترین چیز ساتھ لے کر جانے والی تکوا ہے اس لیے کہ وہاں بہت ساری بیماری مارکیٹ کے اندر جس طرح وہ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے بیکٹیریا مختلف قسم کے کہتے ہیں بچوں کو مت لے کر جائیں مارکیٹ کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی اپنے اندر دیکھ اینٹی باڈی سسٹم ہے کہ نہیں بہترین چیز بازار میں لے کر جانے والی تقوی ہے تو گیا لینے اڈے پر کاٹر لیکن وہاں سونے کے کنگن کھینچ رہے ہیں تجھے انگوٹھیاں کھینچ رہے ہیں گھڑیاں کھینچ رہی ہیں تجھے بہترین جوتے چاہیے یہ ساری بیماریاں ہیں نا آدمی کرپشن کیوں کرتا ہے ان کے لیے کرتا ہے. ایمان ان پر گیا کرتا ہے. تو دفتر جا رہا تو دکان پر جا رہا ہے چابیاں دیکھی تو نے دکان کی ہے کہ کوئی نہیں تقوی بھی دیکھا ہے کہ کوئی نہیں جا رہا دکان پر سب سے بہترین کام آنے والی چیز تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کے حدود کا خیال ہے. وہ ہے کہ پھر جب آدمی جتنے لمبے ٹور پر جاتا ہے اتنا زیادہ خیال کرتا ہے زیادہ رات مثلا آپ نے یہاں بنیاد کسی کے یہاں جانا ہے تو بیس تیس درم آپ کے لیے کافی ہوں گے کہ میں اگر کوئی میری گاڑی کو پرابلم ہو گیا تو میں ٹیکسی انگیج کر کے بھی آ جائیں گے پچیس درم میں ٹیکسی آ جاتی ہے وہاں اتنا کافی دبئی جاتے ہیں آپ سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی لے کر جاتے ہیں ہز پہ جاتے ہیں آپ تو ہزاروں میں لے کر جاتے ہیں اور اتنا طویل سفر جب رب کے سامنے جانا ہے کتنا چاہیے تقوی رب کے ایک اور بھی تو سفر ہے نا ہم مسافر ہیں ساٹھ ہزار میل پر آور سفر کر رہے ہیں تیز ترین طیارہ بھی اس وقت رالبن دو ڈھائی ہزار دو ہزار پندرہ سو مائل پر آور رفتار ہے اس وقت جو تیز ترین انہوں نے طیارہ جو ہے وہ یاد کیا ہے اور تم ساٹھ ہزار مائلس پر آور سفر ہو جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے نا یہ ساٹھ ہزار میل پر آور دوڑ رہے ہے اور شاہ شا کر کے اس کے دائیں بائیں سے جو ہے شاہ فلاں ساتھ آ سیارہ اور فلاں سیارہ آرا اور فلاں سے تارا اور فلاں گائی لائبر فلاں شاہ شاؤں کرتے اس کے ساتھ ذرا سا یہ اپنا رستہ چھوڑ دے اپنا ٹریک چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ ہونے سے کوئی نہیں روک ذرا سی اس کی کمان رب ڈھیلی کرے گا تو کیا ہوگا شم سوال کمر چاند جا کے سورج میں گھس جائے گا تھوڑا سا اگر اللہ چھوڑ دے جس طرح تم ٹریک سے اتر جاتے ہو نا تمہیں تھوڑا سا اس نے اختیار دیا ہے اسی طرح اس زمین کو تھک دینا اللہ اختیار تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں قیامت ٹل گئی زمین بس اتنے فاصلے سے فلاں کے پاس سے گزر گئی فلاں دمدار ستارے کے پاس سے گزر گئی قیامت ٹل گئی اگر اللہ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہ ہوتا تو کون روکتے ہیں ایکسیڈینٹ تمہاری ٹیکنالوجی روک لیتی نہیں. تم تو بے بس تماشا دیکھتے ہو ایک ہری اٹھتا ہے سمندر سے اور تم سوائے اپنے آدمیوں کو وہاں سے نکالنے کے ان کے انخلا کے کچھ نہیں کر سکتے تم تماشا دیکھتے اپنی گوشت کے اڑنے کا اور اپنی گاڑیوں کے تباہ ہونے کا اور اپنی منزلوں کے گرنے کا وہ اس کا نام تم رکھ دیتے ہریک اینڈ اینڈریو تو بھائی مزہ آ گیا ہمارے ساحلوں پر رو گیا کیوں نہیں تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے تقوی جو اللہ نے ہر چیز کو جبری دیا ہوا ہے تمہیں اس نے کہا ہے خیر تخوا بہترین ذات راہ اے مسافروں بہترین زیادہ راہ تکواہ انلہ ہے انا, اِنَّا اللہ جو ہم اللہ کے پاس ہیں ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں ہالتے سفر میں ہم پرماننٹ نہیں ہیں وہ ان لاخرہ دہی ادار القرار ہم پرماننٹ ہمارا گاما کہاں لگے گا جنت آخر کے محاطن ہیں ہم ان یہ مارو کرار ہماری منزل کیا ہے ہم پاکستانی ہیں نہیں ہم آخرت کے باسی یہ حالت سفر ہے یہ ٹرانزٹ کیا آنکھ ہے رستے میں رکتے رکتے روکتے روکتے چل رہے ہیں کوئی کہاں پکڑا جاتا ہے کسی کا کہاں ٹکٹ ختم ہو جاتا ہے کسی کو جلا دیا جاتا ہے کسی کو بہا دیا جاتا ہے کسی کو پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے غرض یہ ہے کہ مٹا دیا جاتا ہے لیکن ہم اس کہاں کے سے مواقع انتہ جی آپ کون ہیں کہتے جی میں پاکستانی ہوں پاکستان سے آئے ہوں اور واپس پاکستان جا رہا ہوں جہاز میں گفتگو تو یہ کہتے ہیں تو جب کوئی آدمی مرتا تو ہم کیا یاد دہانی کرتے ہیں ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور واپس پلٹ کر اسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے لیے تقرر کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنا لمبا سفر ہے وقت پونیا ار اُلِ البابلم تقوی اختیار تقوی اختیار یعنی حج لیے بار بار یہاں زور دیا جا رہا آج وہ آخری ڈوز ہے میں کہتا ہوں اسٹیروئڈ ڈوز یا تو تم ریکور ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے تمہاری روحانی موت ہو جائے گی اسی کو دیتے جس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی کہتے ہیں جی لگ گیا تیر نہ لگا تک بچ گیا تو ٹھیک ہے نہ بچا تو ظاہر ہے اس کے بعد کوئی اثر نہیں کرتی اس مریض پر لا علاج مریض پر اس کو استعمال کرتے حاج میں اگر تم حج نے تمہیں شفا نہ دی تو پھر معاشرے کے لیے وہ حاجی انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کے ساتھ حاجی سمجھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں. اور جب حاجی صاحب اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں ان کو تو آنکھیں گھول جاتی جو آپ نے سنا کہ یا تو وہاں سے صحت مند ہو کے آئے گا معاشرے کے لیے صحت مند سوسائٹی کے لیے صحت مند یا نقصان اگر تخوا لے کر نہیں آئے گا تو فس کو فجور لے کر آئے گا وہ ہمارے یہاں مثال دیتے نا کوئی بوڑھی خاتون تھی وہ گاڑی سے اتری نابینا تھی تو کوئی صاحب اس کی گٹڑی چھین کے بھاگے اس نے پیچھے سے آواز دیا پتھر آجی میری گٹڑی دے جا بڑا تاجب ہوا وہ پلٹ کے آگے گڑ لی اس کے لگے میں کہ یہ بات بس نہیں پتا کیسے چلے میں آجی ہوں والے اگر وہ آدمی متقی ہو کر نہیں آیا تو پھر جس طرف بھی جائے گا پشتوں کے پشتے لگاتا چلا جائے گا کوئی ادھر روتا ہوا ہوگا کوئی ادھر روتا ہو جی میرے ساتھ یہ فراڈ کر گئے جی میرے ساتھ یہ فراڈ کر گئے جی میرے پیسے کھا گئے جی میرے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا جی زمین بیچی تو تین آدمیوں کو بیچ دیا انہوں نے جی تخوا وہ وہ مٹی ہے جس میں تخوا لے کر جاؤ تاکہ وہاں سے پڑھ کر آئے وقت پورے اس کے بعد دوسرا جو کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی حج کے دوران کسی قسم کی کوئی تجارت وجارت نہیں کرنی کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر بندہ اللہ کے حدود کا خیال کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے تو وہ تجارت دنیا نہیں وہ دین وہ اللہ کا فضل ہے جس کو بندہ ٹوٹ رہا ہے رکھا ہوا اللہ نہیں بندہ مومن جو ہے وہ اپنا رازق خود نہیں ہوتا نہ ہی اس کا رزق اس کا فنک ہوتا ہے بڑے بڑے ماہرین فنڈ ڈگریاں لیے یہاں دھکے کھا رہے ہیں جس کو نام لکھنا اپنا نہیں آتا کارڈ بھی کسی کو دیتا پنچ کروانے کے لیے وہ ساڑھے چار ہزار در ترم لے رہا ان چیزوں کے پیچھے رازق نے چھپا کے رکھ دیا ہے میں دیکھوں یہ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچان یہ لکڑ مٹی کا کھیل ہے کوئی کہتا مجھے اس نے دیا کوئی کہتا لکشمی دیوی دے, دے گئی ہے کوئی کہتا داتا صاحب دے گئے کوئی فلاں صاحب دے گے, کوئی کہا فیل ہو گئے سر پہچان اس کو ماں کے پیٹ میں کس نے دیا اس نے ان کے پیچھے رزق رکھا ہوا ہے ایک بہانہ ہے بس وسطوں نے دکان ڈال لی ہے ایک بہانہ اللہ نے تخلیق تو انسانوں کی بہت پہلے ارواح کی کر دی آدم السلام کی پشت سے نکال لیے تھے سارے پھر یہ کیا ہو رہا ہے شباب بن رہا ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ رات کو مجھے دے گئے تھے. دروازہ کٹپٹا کے فرشتہ دے گئے تھے. یہ اللہ نے بھیجا ہے تیرے نام پر رجسٹرڈ اسباب کے اسباب ہے اسباب راز نہیں ہے جس نے اس سبق پر توقل کیا جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کس نے دی اللہ نے دی دباغ کا ایک اشارے کے برابر حصہ اگر مفلوج ہو جائے اس پہ خون جم جائے سارا کوئی. آدمی کا گھرے کتھرا رہ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لے چاہ رہے تم جنا ہوتا فض لگتے کم جب آدمی مسجد سے باہر نکلتا تو کیا کہتا اللہ عملی آ سالوں کا منف اے اللہ میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں مجھے اپنے فضل سے سرفراہ فرما فضل کیا اپنا رزق جس کو ہم رزق کہتے ہیں وہ رزق قرآن کی اصطلاح کے اندر انتہائی وسیع ایک ٹرم ہے اولاد رزق ہے مال رزق ہے تیری صلاحیتیں رزق ہیں تیری آنکھوں کی سماعت رزق ہے تیرا حسن رزق ہے تیری آنکھوں کی بسارت کانوں کی سماعت رزق ہے تیرے چلنے کی طاقت رسک ہے ان کو اللہ تعالیٰ رسک کرا دیتا ہے جسے ہم رسک کہتے ہیں نا یہ نوکری وغیرہ یہ پیسے وغیرہ انکم جسے ہم کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے فضلم من اللہ فضلم من ربی کہا گیا کہ امام صاحب جو ہے وہ تخفیف کیا کرے نماز کے اندر ٹھیک ہے جی کیوں تمہارے اندر بہت ایسے لوگ ہیں مردا بیمار زیادہ دیر وضو نہیں رکھ سکتے آپ نے سورہ یا شروع کر کھڑا دی. نہیں دینے کا مریضہ سے جا کے دوا کھانی مرد تمہارے پیچھے بیمار بھی کھڑے تو صحت مانگا ہے تو سب کو اپنے جیسا نہ سمجھ وہ جو کہتے ہیں کہ پیٹ بھری عورت پورے گھر کو بھوکا مارتی اور بھوکی عورت پورے گھر کو رجا دیتی ہے پیٹ بھر بھوکی ہوتی کہ سارے ہیں اور خود پیٹ بھروس کہتے ہیں کسی کو بھی بھوک نہیں برکی پوچتی بھی ہے ہیں آپ نے تو نہیں کھانا کھانا میں تو نہیں کھانا تم سے دو اس کا مطلب یہ نہیں مولوی صاحب تیرے پیچھے سارے جوان کھڑے ہیں بیمار اور تیرے پیچھے وہ لوگ بھی جو اللہ کا فضل جھونڈنے نکلے یب کا بول ہے فضل اپنے رب کا فضل ڈھونڈنے نکلے ان کی بس نکلی جا رہی اور آپ ان کو جناب علی ڈیڑھ دوبارہ سنانے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی تو ہو سکتا ہے توڑ کے چلو ایسا ہوتا ہے حضرت مہاج رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نماز پڑھائی تو طویل ہو گئی نماز نشا کی تو کوئی صاحب تھکے ہوئے تھے نیند آئی تھی انہیں انہوں نے نماز توڑ دی ان کے پیچھے سے اپنی الگ نماز پڑھی گھر چلے گئے سو گئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے جماعت کی نماز اس طرح سے الگ پڑھ کے آپ چلے گئے حضور کے یہاں میں اس بات کو رکھوں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں نہ کریں میں یہ کیس پٹ اپ کروں صبح چلے صبح کی نماز پڑھ کے تمہیں فاروغ حضور یہ معاملہ ہوا ہے ہم دن بھر اونٹوں کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں اور رات کو ماد ہمیں لے کر کھڑے ہو جاتے اور طویل کر کرتے ہیں اور رات کو میں نے اس طرح کیا میں نماز اپنی پڑھ کے جا کے سو گیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا آپ ممبر پہ تشریف دے گئے اور آپ نے پھر خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ من اما ام بے قوم جو کسی قوم کی امامت کرے وہ تقسیف کرے ایوریج کو سامنے لگے چلے اس کے پیچھے دوسرے لوگ ہیں ان کا خیال کرے میرا بھی ضرور کرتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں دور جیسا مزہ کس کو آتا ہوگا بہت کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ایک دفعہ نماز میں حضور کا ہاتھ آگے بڑھا تو صحابہ نے بعض میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جنت کے خوشے آ گئے آپ نے فرمایا میرا دل کرتا میں تراب طویل کروں لیکن کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں کہتا اس کا دل بچے میں اٹک گیا میں تقسیف کر دوں تو آپ نے فرمایا فتان فتدان کا مہاراج فتان تو لوگ... مارج لوگوں کو فکنے میں ڈالتا کیوں امتحان لیتا ہوں تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کا فضل ڈھونڈنے نکلے انہیں جلدی مولوی صاحب کا تو اور کوئی کام نہیں نا اب میں اپنی فرصت کو دیکھ کے تو شروع کرا دو نماز مجھے تو یہ دیکھنا ہے لوگ یونیفارم میں میرے پیچھے کھڑے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ڈرائیور اندر آ گیا اس کی بس بھری ہوئی ہے لوگوں اس میں ضروری نہیں سارے مسلمانوں اندر مسلمانوںسائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں سکھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہندو بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈرائیور جو ہے اسے اس کی جواب دہی ہونی ہے لیٹ ہو گیا ان سب کی ذمہ داری ایک آدمی پر پڑ گئی سرکار مولوی صاحب یہ آپ کے ڈرائیور صاحب بہت متقی ہیں بڑی لمبی نماز پڑھ کے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے لہٰذا ہم سب کی تختیف کر کے فوراً فارغ کرنے والی بات پانچ منٹ کے اندر ان کو فارغ اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا کیوں زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تکسیف ہوتی ہے احساس ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کی اپنی ضرورتیں تو فضل تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں اب دیکھے وہ لوگ سفر جب کرتے تھے اونٹوں کا گریبل لے کر نکلے حج کرنے کی نیت سے ساتھ تجارت بھی کرتے جاتے تھے وہاں بھی حاجی خریدتے تھے ان سے ڈمبے بکریاں اور حج بھی کر کے آتے تھے تو کہا گا یہ تو عقل کے خلاف ہے تم تجارت کرتے ہوئے حج کرنے گئے تمہارا تو حاجی نہیں ہوا ایسی کوئی بات نہیں تم تجارت کر سکتے ہو حج کا احرام جو ہے وہ اس لیے کہا گا کہ بے و شرح اس میں حرام نہیں ہوئی حیرام باندھ کر بے و شرح حرام نہیں ہوئی سودا ہو سکتا ہے صادق اللہ علیہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العلم باقی چلو آگے